دجال چھپکلی چیختی ہے رفت کی بےخابی سے ٹڈیاں کاٹتی ہیں رات کے گونگے پن کو سرد سر سر کی زبان رونگٹوں کو چاٹتی ہے خاک کے سیم زدہ تودے پر سوسن اگائیں ایسے اگائی ہیں مجھ پہ جلتی سانسیں میں کہ ہوں ہوں بھی نہیں جی جاتا ہوں وہ کہ ہے, ہے تو صحیح پھر بھی کہاں ہے آخر غم کے رخنوں کو بھرے جاتا ہے تھکتا ہی نہیں مرک کا سنگ بجے جاتا ہے رکتا ہی نہیں سر پہ یہ نیل کا دریا ہے اکانا دجال چاند کی آنکھ سے تکتا ہے مئے ازرق کو رنگ تاروں کے غٹکتا ہے کانے دال کیوں نگل جاتا ہے ہر رات رہے اب رخ کو تار کول اسی جہاں تاپ پہ گرتا ہے جسے زوم ہو زرک غلافوں کی زیا باری کا سرخ الفت کی سہر تاپ سہرکاری کا چاٹتے چاٹتے کرنوں کے مقیت بونے پھر سے سو جائیں گے پلکوں کی گراں باری سے سرد لمحوں کی زمہری زہر کاری سے دل کی بے جان زمینوں سے نکالو دچال اے مری ہاتھ مرمری جسم ابابیلوں کا خون مردہ چڑیوں کے زنخداں تانبے کی چیخیں گرتے ہاتھی کی فغا کتنے آزردہ ہیں قریوں کی تباہی کے نشاں اشک دریاؤں کو فرمان سنا دو اب کے سب کے سب بار دفینوں کے بہا لے جائیں جن کو غاروں کے ہزین کشف نے تصویر کیا وقت کی سوئی کی تکرار نے تعمیر کیا